وقال الملأ من قوم فرعون اتذر موسى وقومه ليفسدوا في الارض ويذرك وآلهتك قال سنقتل ابناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون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 جو حضرت موسا علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے رامسس کے زمانے میں جاری ہوا تھا اور دوسرا دور ستم یہ ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بیست کے بعد شروع ہوا دونوں میں یہ بات مشترک ہے کہ بنی اسرائیل کے بیٹوں کو قتل کرایا گیا اور ان کی بیٹیوں کو جیتا چھوڑ دیا گیا تاکہ بتدریج ان کی نسل کا خاتمہ ہو جائے اور یہ قوم دوسری قوموں میں گم ہو کر رہ جائے غالباً اسی دور کا ہے وہ قطبہ جو اٹھارہ عیسوی میں قدیم مصری آثار کی کھدائی کے دوران میں ملا تھا اور جس میں یہی فرعون منفتح اپنے کارناموں اور فتوحات کا ذکر کرنے کے بعد لکھتا ہے کہ اور اسرائیل کو مٹا دیا گیا اس کا بیج تک باقی نہیں مزید تفصیل کے لیے ملاحظہ ہو سورہ مومن آیت پچیس